السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبد ورسوله صلوات الله وسلام علیه و علی الہ و ومن اتبع بهذه واستن بسنته الیوم الدین اما بعد عن ابي ذر رضي الله تعالی عنہ قال اوصاني خلیلی بسبع وفي روايه امرنی خلیل بے صبعین امرنی بحب المساکین و منهم منہم و امرنی ان عمدہ علامن ہوا ولا انظر الى من ہوا فوقی و امرنی ان اسل الرحمہ و ان ادبر او و ان ادبرد و امرنی انلاسلہ حدن شع و امرنی انعقول بالحق و انقان عمرہ و وأمر و امرنی أَلَّا أخاف في اللہ اقاف اللہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث کے اندر ہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو سات چیزوں کی وصیت فرمائی یا سات چیزوں کا حکم دیا اس حدیث کے روایت اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسنت کے اندر روایت کیا ہے ابن حبان نے روایت کیا ہے ترغیب ترہیب کی حدیث ہے بعض محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس دور کے عظیم محدث مجد امام البائ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں ان کا نام جندوب بن جنادہ تھا اور ہجرت سے قبل انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے میں قبیل غفار میں اپنی قوم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو وہ بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینہ چلے آئے مدینہ چلے آئے اور عمربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر غزبات میں انہوں نے شرکت فرمائی زہد و اخلاق میں اور علم و عمل میں دیانت داری امانتداری سچائی ان تمام چیزوں میں امام تھے سن اکتیس یا سن بتیس ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی یہ مختصر سر تعارف تھا اس حدیث کے راوی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث میں مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سات چیزوں کی وصیت فرمائی ساتوں چیزیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی ہیں جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ آنے والے اگلے درس میں درس نمبر دس میں انشاءاللہ اللہ باقی باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک ایک وصیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور مختصر طور پر اس کی شرح یا اس کی تفسیر کی جائے گی ابودہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوسانی خلیلی بے شب میرے خلیل نے میرے دوست نے مراد کون ہیں نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سات چیزوں کی وصیت فرمائی اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ امرنی خلیلی خلیل بے صوعین میرے دوست نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا وہ کون سی سات چیزیں تھیں جن کی نبی نے ان کی وصیت فرمائی پہلی بات تھی بے بےحب المساکین و دنو ابن مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں مسکینوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا اور اے ان کو ان کا خیال رکھنا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا اور اس طریقے سے ان کو حقیر نہ جاننا اور انہیں یاد رکھنا دعوتوں میں عقیقی کی دعوت ہو ولیمے کی دعوت ہو عام دعوت ہو کسی بھی دعوت کے اندر ان کو یاد رکھنا اور اس طریقے سے ان کا خیال رکھنا یہ ساری چیزیں ان سے محبت کرنے میں داخل ہیں مسکینوں سے محبت کرنے کے کئی فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی مدد کرنے میں انسان کو کوئی دنیاوی غرض و غائد یا لالچ نہیں ہوتی ہے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں عام طور سے انسان بڑوں کی مدد کرتا ہے بڑوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو انسان بھول جاتا ہے اس لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص وصیت فرمائی کہ ان سے محبت کرو ان کے ساتھ رہو ان کا خیال رکھو تو یہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دنیاوی لالچ نہیں ہوتی ہے عام طور سے انسان اگر بڑے کی مدد کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ ہمارے کام آئیں میں کسی پریشانی میں آ جاؤں یا کسی مسئلے سے دوچار ہو جاؤں تو یہ ہماری مدد کریں گے اس لیے عام طور سے انسان بڑوں کی مدد کرتا ہے یا بڑوں کا خیال رکھتا ہے بڑوں کی دعوتیں دیتا ہے لیکن انسان اگر مسکین اور غریب کا محتاج کا خیال رکھتا ہے تو یہ لالچ نہیں ہوتی ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے تکبر ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر توازو آتا ہے خاک ساری پیدا ہوتی غریبوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر جو قبر و نخوت ہوتی ہے یا تکبر ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے یہ جو مسکین ہیں اور غریب ہیں ان کے ساتھ رہنے سے اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ احینی مسکینہ وہ امتنی نہیں مسکینہ وہ حسور فی عمرت المساکین کہ اللہ ہربلین تمہیں مسکین بنا کر کے زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں تم مجھے موت دے دے اور مسکینوں کے زمرے میں اللہ تعالیٰ تو مجھے شامل کر دے یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر بلامین تو ہمارے اندر توازو پیدا کر متوازے اور خاکسار بنا کر کے مجھے رکھ تاکہ میں ان لوگوں کا بھی خیال لگ سکوں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دعا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مالداری نہ دے یا میں مسکین ہی رہوں یہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اربامن تو مجھے متوازے اور خاکسار بنا کر کے زندہ رکھے اور جب میری وفات ہو تو میں متوازے ہی رہوں اور جو متوازے اور خاکسار لوگ ہیں تو ان کے ساتھ مجھے اٹھا کیونکہ توازو جن کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کرتا ہے رفات عطا کرتا ہے اس حدیث کے بارے میں اگرچہ علماء کے یہاں اختلاف ہے بہت سارے علماء اس حدیث کے ضائف کے قائل ہیں ابھی جو حدیث میں نے پڑھی کہ اللہ احینی مسکینہ وہ امتنی مسکین و حشنفیز عمرتن ثاکم لیکن امام علماء رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے مختلف شواہد اور اس طریقے سے مطالبات کی بنا پر لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یعنی مسکین بنا کر کے رکھ بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے متوازن اور خاکشار بنا کیونکہ جو مسکینوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے اندر توازو آتا ہے اور اس وہ متوازے ہوتا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ان کا خیال نہ رکھ پاؤں اور اس سے ان کے, اور ان کا, ان کے حقوق ادا نہ کر سکوں اس رحمانوی صلی علیہ وسلم نے اس رح کی دعا فرمائی تو یہ پہلی وصیت تھی اس وصیت کا مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ انسان مسکین ہی رہے اور مال نہ تلاش کرے یا مال کے لیے محنت نہ کرے حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ رب العامن کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العامن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اگر سب مالدار ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے نظام کیسے چلے گا لہذا جو مسکین ہیں فقیر اور محتاج ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو اٹھنا چاہیے بیٹھنا چاہیے اسے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے یہ اصل مسئلہ مقصد ہے ورنہ مطلب یہ نہیں کہ انسان مال نہ کمائے کیونکہ جو مالداری ہے اصل میں عمومی طور پر یہ فقر و فاقہ سے بہتر ہوتی ہے جیسے صحت بیماری سے بہتر ہے زندگی اور حیات موت سے بہتر ہے ایسی مالداری فقر و فاقہ سے بہتر ہے اور اسی طریقے سے جو مالدار ہوتا ہے شاکر ہوتا ہے اور اس مال میں لوگوں کا حق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے اس فقیر سے بہتر ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے کیونکہ مال سے دنیا کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں اور اس مال سے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر مال نہیں ہوگا تو دنیا کے بہت سارے خیر کے کام رک جائیں گے اس لیے اصل مالداری فقر و فاقہ سے بہتر ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر انسان مالدار نہیں ہو سکتا ہے اگر سب مالدار ہو جائیں گے تو دنیا کا نظام تو ہو جائے گا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا کوئی کسی کا کے کام نہیں آئے گا نہ کوئی کسی کا کوئی کام کرے گا اس لیے ایک عظیم حکمت کے تحت اللہ ابراہین نے دنیا کے ادھر ساری چیزیں رکھی ہیں اور مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جسے جو لوگوں کے پاس جائے دستے سوار دراز کرے اور اس طریقے سے اسے ایک لقمہ دو لقمہ دے دیا جائے ایک دو کھجور دے دی جائے اور وہ دوسرے دروازے پر چلا جائے مسکین وہ نہیں ہوتا ہے اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس دل کی مالداری نہ ہو وہ اصل مسکین ہے اور اس طریقے سے اے اے جو اے ضرورت کے باوجود بھی فقر و فاقہ کے باوجود بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے بلکہ صبر کرتا ہے وہ اصل مسکین ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا حالانکہ ضرورت مند ہے وہ محتاج ہے وہ لیکن پھر بھی عزت نفس اور اس کی خودداری یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے محتاج ہوتا تو اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے وہ اصل مسکین نہیں ہوتا اصل مسکین وہ ہے جو حقیقت میں محتاج ہے ضرورت مند ہے لیکن اس کی خداری اور عزت نفس یہ گوارہ نہیں کرتا وہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکے ایسے لوگوں کو ہمیں تلاشنا چاہیے ایسے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں محتاج ہیں لیکن عزت نفس مانے ہے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور اپنی زبان پر شکایت نہیں کرتے اپنی شکایت اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں ہمیشہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں مسکین وہی ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہمیں تلاشنا چاہیے وہ حقیقت و مسکین نہیں ہوتا ہے دو دو چار رکنے کے لیے دو چار پیسے کے لیے دوسروں کے دروازوں پر جا کر کے پھرتا ہے اور مانگتا ہے ایسے لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہیں جو کہتے ہی یہی ہیں کہ مجھے مانگنے ہی کے لیے پیدا کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ہماری جو ذات ہے مانگنے والی ذات حالانکہ ان کے پاس بہت مالداری ہوتی ہے گھر ہوتا ہے گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس زمین ہوتی ہے جائیداد ہوتی ہے جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی فضول خرچیاں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ میں دعوتوں میں اور دیگر چیزوں میں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے زندگی گزارتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں مسکین بنایا گیا ہے اور میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں جن کے لیے مانگنا جائز ہے حالانکہ یہ بات خطان صحیح نہیں ہے جی ضرورت کے تحت انسان اگر بہت مجبور ہے لاچار ہے اور بغیر مانگے انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے بہت بڑی بیماری ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے اگر انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا نہیں مانگے گا تو اسی صورت میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی جان کا معاملہ ہے تو شریعت میں باقاعدہ اس کی اجازت ہے اور صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اگر جان کا مسئلہ ہو جائے تو لیکن مسکین وہ نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو ایک دو لقمے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو اس لیے ہمیں ایسے حقیقی مسکینوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسکین ہوتے ہیں خودداری اور عزت نفس مانے اور رکاوٹ ہے کہ اپنی زبان پر حرفی شکایت نہیں لاتے تو ہمارے نے نبی نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو اس سے تکبر ختم ہوگا اور توازو پیدا ہوگا اخلاص پیدا ہوگا اور اس طریقے سے لوگوں کی محبتیں حاصل ہوں گی اور فقرا اور مساکین ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ارامین کی نعمتیں اس آدمی کے ساتھ برقرار رہیں گی اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے دوسری وصیت مان نبی نے فرمائی کہ وہ امرنی ان عمر علامن ہوا دونی والا ان درا علامن ہوا فوقی نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسے لوگوں کی طرف دیکھوں جو مجھ سے کمتر ہیں اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھوں جو مجھ سے بالا تر مجھ سے اوپر ہیں یہ ہمارے بن وصیت فرمائے رضی اللہ تعالیٰوں کو اور یہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو مجھ سے نیچے ہیں مال میں صحت میں منصب میں دولت میں اولاد میں اور دیگر چیزوں میں, میں میں ان کی طرف دیکھوں یہ علم اور دینداری مراد نہیں ہے علم میں انسان ان کو دیکھنا چاہیے جو ان سے آگے ہیں ایسے دینداری میں تقوی میں پرہیزگاری میں انسان کو ان کو دیکھنا چاہیے جو ان سے زیادہ آگے ہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے دنیا کے بارے میں نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو نیچے لوگوں کو دیکھنے سے انسان کے اندر قناط پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور انسان اللہ اربامن کا شکر ادا کرتا ہے لیکن اگر انسان اپنے سے اوپر کو لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر دنیا کے ہرس پیدا ہوتی ہے لالچ پیدا ہوتی ہے اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے کمانے کے پیچھے ہر چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر ممکن اور ہر, ہر با استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں مال ملے اور میں بھی لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکوں جو مالدار لوگ ہیں اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دنیا کے معاملے میں انسان کو دیکھنا چاہیے اس سے انسان کے اندر راحت آتی ہے سکون پیدا ہوتا ہے اور اس طریقے سے کنات جو ایک بڑی عظیم نعمت اور دولت ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور شکر انسان کے اندر آتا ہے جب اپنے سے نیچے کے کو دیکھتا ہے. اگر انسان کے ساتھ کوئی نعمت نہیں ہے تو انسان یہ دیکھے کہ دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں اگر انسان کے پاؤں معذور ہے تو انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عقل سے معذور ہیں آنکھ سے بھی معذور ہیں اور بہت ساری چیزوں سے معذور ہیں اگر انسان کچھ بیمار ہے تو وہ دیکھے کہ ایسے بھی دنیا کے اندر ہیں جن کی بیماری مجھ سے بھی زیادہ بڑی. جو صاحب فلاس ہیں بستر پر ہیں اس لئے دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ختم ہو جانے والی اور دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے انسان خود ختم ہو جائے گا اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سعادت سری مالداری کے اندر نہیں ہے ہاں اس مالداری کے اندر سعادت ہے جس مالداری میں انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے غریبوں کا خیال رکھتا ہے اور مال سے اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے اس مالدار کے ہاں سکون ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہوتی ہے جی ورنہ صرف مالداری کے اندر سعادت نہیں ہے اور یہ مال انسان کو اوپر تو لے جا سکتا ہے یعنی دنیا کے اندر معاشرے میں اسے مقام تو مل سکتا ہے لیکن انسان مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری کا اعتبار ہے. اگر انسان کے پاس مالداری بھی ہے دینداری بھی ہے الحمد نور اللہ نور اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے بحرہ مند ہے وہ اللہ کا کرم ہے اس کے پاس اس کے اوپر لیکن اگر انسان کے پاس مالداری نہیں ہے یا مالداری تو ہے لیکن اس مالداری میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا ناجائز تصروف کرتا ہے عیش و کے لیے مال کا استعمال کرتا ہے ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے یتیموں کا خیال نہیں رکھتا حق نہیں ادا نہیں کرتا تو ایسی مالداری اس کے لیے وبال جان ہے وہ مالداری جس میں انسان مالداری کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ مالداری اس کے لیے سعادت ہے اور اس کے لیے بہت عظیم نعمت ہے تو دوسری وصیت مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اللہ رب العالمین یعنی دنیا کے لحاظ سے جو نیچے لوگوں کو ان کو دیکھے اور عمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اُن دروع علام ہوا اسفلمن کم کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں ولاۃن درو علمن ہوا فوقم ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے کیونکہ دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے اور دنیا سے انسان کو سعادت نہیں ملتی ہے انسان اگر اپنے سے اوپر کو ہمیشہ دیکھے گا اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا تو انسان کیا کرے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی دنیا کی حوث پیدا ہوگی اور اس سے انسان کے اندر سکون نہیں پیدا ہوگا راحت نہیں آئے گی انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر قناعت اور راحت پیدا ہوتی ہے اس لیے مانو نے فرمایا کہ فعین و اجدر اللہ تزدرمت اللہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری تم سے نہیں ہوگی یعنی اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ اربابین کا حسان مانو گے کہ اللہ ارب نے اس کے باوجود بھی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اس لیے دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے دین علم میں اور دین میں انسان کو اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے لیکن آج ہم نے پیمانہ الٹا کر دیا ہم دنیا میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دینداری میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی انسان ایک آدھ دو وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتا کہ میں تو کم سے کم ایک دو وقت کی نماز پڑھتا ہوں ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے یہ الٹا پیمانہ ہم نے کر دیا ہے اور جو حدیث میں نبی نے فرمایا اس کے الٹا ہم کر رہے ہیں اس رحمٰن نبی کی وصیت و نصیحت یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھوں. کیونکہ دنیا میں کسی کے لیے پوری دنیا نہیں کسی کے پاس ہے دنیا ختم نہیں ہوئی ہے جی ہاں اور دنیا دن بدن دن آگے بڑھتی جا رہی ہے جی لیکن دین کو اللہ نے ختم کر دیا ہے یعنی مکمل کر دیا دین مکمل ہو گیا لیکن دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے ہمیشہ دین کے معاملے میں انسان کو اپنے سے اوپر اور دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی ہوا ان انسر الرحمٰ و اکبرت یا و این تو اور مجھے میر نبی نے حکم دیا کہ کی میں کیا کروں میں سلا رحمی کروں اگرچہ میرے ساتھ قطع تعلق کیا جائے یا یہ کہ اگرچہ وین ادبرت یعنی اگرچہ قطع رحمی میرے ہو میرے ساتھ تو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے تو یہاں پر مانوی صلی اللہ علیہ وسلم سیلٰ رحمی کا حکم دیا تو صلاح رحمی بہت عظیم عبادت ہے اور صلاح رحمی کرنے سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من امر نبی علیہ اللہ آخر فلس الرحمٰ جو اللہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے صلاح رحمی آپ کے جو دو رشتہ دار ہیں ان کا آپ حق ادا کریں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے علم سے ان کا حق ادا کریں ان کو دین کی نصیحت کریں توحید اور سنت ان کے درمیان پھیلائیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے ان کا حق ادا کریں تو صلا رحمی بڑی عظیم نعمت ہے اور بہت عظیم دولت ہے اور اللہ کے حدیث ہے کہ قطار رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اور ایک حدیث معانبی نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے ہئی ہے ایک تو ہے ظلم اور ظلم و زیادتی اور قطا رحمی کرنا تو انسان کو ہمیشہ سلا رحمی کرنا چاہیے لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور اس طریقے سے صلا رحمی کرنا چاہے کیونکہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت ہے ایک حدیث معنی بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات سے خوش ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ صلاح رحمی کرے اسے مسلم کی روایت ہے تو صلاح رحمی یہ بہت عظیم عبادت ہے آج اگر ہم صلاح رحمی کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی لوگ صیلہ رحمی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر ہمیں ان مصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے پرانے کریم میں متعدد آیتوں میں اللہ اب نے سیلا رحمی کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کیا جائیں ماں باپ ہیں اور اس طریقے سے بھائی بہن ہیں یا اس طریقے کے سسرال کے رشتے ہیں چچا وغیرہ ہمارے جو ہیں یا مامو بھانجے ہیں یا اس طریقے کے جن سے بھی کسی طرح کا تعلق ہے اگرچہ سلا رحمی کے اندر سب سے اول درجے کے لوگ ہیں جن سے نصب کا تعلق ہے اور اس طریقے سے جو, جو سسرال کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں اور بھی دیگر لوگ آتے ہیں تو سب کے ساتھ سرا رحمی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اللہ حربرامن ہمیں توفیق دامین جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ